خير الحديث كتاب الله وخير الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وک اللہ وكل وكل ضلالة وكل ضلالة في النار آج کے خطبۂ جمعہ کے خطیب کا نام ہے ڈاکٹر شیخ علی بن عبد الرحمٰن الحدیفی حافظه الله ورح اور آج خطبہ جمعہ کا موضوع کیا تھا جی طلاق آج موضوع کیا تھا انہی شیخ صاحب نے چند ہفتے پہلے نکاح کے موضوع پہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تھا اور آج ان کا موضوع کیا تھا طلاق سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی ہمدو سنا بیان کی نبی علیہ السلاط و اسلام کے اوپر درود پڑا اور اس کے بعد فرمایا خلوت و جلوت میں تقویٰ اللہی اختیار کرو خلوت و جلوت میں تقویٰ اللہی اختیار کرو کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تب بھی گناہوں سے دور رہیں اور اگر تنہا کسی کمرے میں ہیں تب بھی گناہوں سے اللہ سے وہاں بھی ڈرتے رہیں اور آج کے زمانے میں یہ جو تنہائی والا تقویٰ ہے اس کی بہت ضرورت ہے جب آپ تنہا کمرے میں ہوتے ہیں موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ پہ تو اس وقت کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے تب پتہ چلتا ہے کون ہے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے جو گندی تصویروں گندی فلموں اور بے حیائی والی چیزوں سے دور رہتا ہے تو کہہ رہے خلبت و جلوت میں تقوا الہی اختیار کرو کیونکہ ہر کسی کو زندگی یا موت کے بعد تقوی سے ہی کامیابی ملے گی اور جو بھی ناکام و نامراد ہوں گے وہ خیش نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہوں گے جو ناکام ہوں گے کیوں ناکام ہوں گے مام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کس کی پیروی کی وجہ سے خیش نفس جو دل نے چاہا کرنا شروع کر دیا میرے بھائیوں خطبہ جمعہ ہے آج کا بیٹھ جائیں آپ تھک جائیں گے آج کا خطبہ جمعہ کا تجمہ پیش کر رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی مشکل پیش نہ آئے اور آپ بھی تھکنے نہ پائیں تشریف رکھیں تو کہتے ہیں جو بھی ناکام و نامراد ہوں گے خواہش نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے نفس عام طور پہ آپ جانتے ہیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور تقوا کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ برائی نہ کریں تو اس لیے خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے نماز کی باری آتی ہے نفس چاہتا ہے سوئے رہو فلمیں دیکھتے رہو باتیں کرتے رہو نماز کے لیے نہ جاؤ رمضان کی باری آئے گی نفس کہے گا روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے کھاؤ پیو یاشی کرو بعد میں روزے رکھ لیں گے تو نفس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے لوگوں اپنی تخلیق کی اصل اور ایک کی جان سے کثیر تعداد میں مرد و زن کے پیدا ہونے کو یاد رکھو یعنی یا کہ تم سب ایک انسان سے پیدا ہوئے ہو کن سے آدم علیہ السلام سے اور اللہ نے اس ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا اس کا نام کیا ہے اما ہوا اللہ تعالی نے فرمایا خالق منہ جہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اسی طرح فرمایا اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس ایک جان کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سے سکون حاصل کرے اس کے بعد، کس کے بعد آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام اور شریعت یہ رہی کہ مرد و عورت شری نکاح منعقد کر کے مل جل کر رہیں فطری اور انسانی ضروریات کو بدکاری کی بجائے نکاح کے ذریعے پورا کرنے کے لیے میاں بیوی بی پر مشتمل گھر بنائیں یہ اللہ کا نظام ہے شادی کی راہ پاک دامنی کی راہ ہے برکت کی راہ ہے افضائش کی راہ ہے افضائش کی کیسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا افزائش ہوتی ہے بچے کا بچہ پھر پوتا پھر آگے تو شادی کی راہ پاکامی کی راہ ہے برکت کی راہ ہے افزائش کی راہ ہے تہارت کی راہ ہے رزق کی راہ ہے رزق بھی ایسے ہی ملتا ہے دلی صحت کی راہ ہے اور نیک اولاد کے ذریعے عمر بڑھنے کی راہ ہے نیک اولاد آپ کے عمر بڑھنے کا باعث ہے نیک اولاد آپ کا نام باقی رکھتی ہے چاہے آپ قبر میں جا چکے ہوں جبکہ بدکاری اور زنا کا راستہ خباس کا راستہ ہے دلی امراض کا راستہ ہے مرد و زن کے فساد ہونے کا راستہ ہے گناہوں کی ذلت کا راستہ ہے زندگی کی مصیبتوں کا راستہ ہے عمر میں بے برکتی کا راستہ ہے اور آئندہ نسلوں میں خلل پیدا ہونے کا راستہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی ممالک میں آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے اب انہیں انعام دینا پڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو بچے پیدا کریں شادی کی راہ چھوڑ دی جائے تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جناب ابو حرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں جو آپ نے اسراء و راج کے موقع پہ دیکھی تھیں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں روایت کرنے والے صحابی کے نام کیا جی اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں نبی علی ساتو اسلام سے کون سی حدیث اسرا میراج والی حدیث اسرا میراج کس چیز کا نام ہے رات کے ایک حصے میں آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس میں لے جایا گیا اس کو کیا کہتے ہیں اسرا اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے گی اس کو کیا کہتے ہیں میراج اسراو مراج کی حدیث میں ہے کہ پھر آپ علی السلاۃسلام ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے کچرے جا رہے تھے چنانچہ جب بھی سر کچلا جاتا وہ پھر سے اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا اس عذاب میں ذرا بر تخفیف نہیں کی جا رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں سر کچلا جاتا ہے پھر ٹھیک ہوتا ہے پھر کچلا جاتا ہے تو جبلیل علیہ اسلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو بوجھ سمتے تھے فرض نمازوں کو اور آج کی مثال دوں تو اذان ہوتی تو دکان بند کر کے اپنی رہائش گاہ میں چلے جاتے کہ آرام کرنے کے لیے آ گیا ہوں دکان بند ہوتی تھی تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں اور یہ کہتے تھے گھر میں جا کے بیگم کو فون کروں گا کھانا کھاؤں گا دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا نماز کو بوجھ چمتے تھے مسجد جانے کو دل نہیں چاہتا تھا پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کی اگلی اور پچھلی شرمگاؤں پر چیچڑے لٹکے ہوئے تھے وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور کھا کیا رہے تھے کانٹے دار گاس جہنم کے انگارے اور پتھر آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے تو جبریل علیہ اسلام نے جواب دیا یہ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے تھے پھر آپ علیہ اسلام ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت موجود ہے اور ایک دوسری گندی ہانڈی میں کچا گوشت ہے تو وہ پکا ہوا اچھا گوشت چھوڑ کر کچا گندا گوشت کھا رہی ہیں آپ علیہ السلام نے پوچھا جبیل یہ کون ہے جبیل السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کا وہ مرد ہے جس کے پاس اپنی بیوی ہوتی تھی جو کہ حلال ہے لیکن وہ کسی خبیص عورت کے پاس چلا جاتا اس کے حالات ہاں گزارتا کہ صبح ہو جاتی اور یہ عورت وہ ہے جو اپنے خامن کے پاس سے اٹھتی جو کہ اس کے لیے حلال تھا اور کسی خبیص مرد کے پاس پہنچ جاتی اس کے ساتھ رات گزارتی حتیٰ کہ صبح ہو جاتی اس حدیث کو امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے اسی طرح ابو سعید خدری کی نبی علی اسلاۃ اسلام سے روایت کردہ حدیث اسراء میں راج میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی حدیث جاری ہے آپ ہیں اس کا ایک ٹکڑا امام صاحب نکل کر رہے ہیں پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں چند دسترخانوں کے پاس سے گزرا جن پہ کٹا ہوا گوشت پڑا تھا لیکن ان کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا تھا جبکہ دوسری طرف کچھ اور دسترخوان تھے جن پہ بدبودار دار گوشت پڑا ہوا تھا ان کے پاس کچھ لوگ تھے جو اس گوشت میں سے کھا رہے تھے میں نے کہا جبیل یہ کون ہے دبیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال ترک کر دیتے تھے اور حرام کا ارتکاب کیا کرتے تھے پھر آپ نے فرمایا پھر کچھ دیر گزری تو میں ایک ایسی قوم کے پاس گزرا جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے بلند ان میں سے کوئی کھڑا ہونے لگتا تو گر جاتا اور التجا کرتا اے اللہ ابھی قیامت نہ قائم کرنا آپ فرماتے ہیں کہ وہ آل فرعون کی گزرگاہ پہ ہوں گے یعنی وہاں پہ ہوں گے جہاں سے فرعون کی آل نے گزرنا ہے چراچے فرونی انہیں اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے چلے جائیں گے ہیں میں ان کی آوازیں سنی وہ اللہ سے گریہ ازاری کر رہے تھے تو میں نے کہا جبریل یہ کون ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے سود ہیں کون ہیں سود کھانے والے چاہے وہ گھر کے بیمہ کے نام پہ ہو یا اپنی زندگی کے بیمہ کے نام پہ ہو گاڑی کا بیمہ ہو دکان کا بیمہ ہو یعنی کہ سود کی کوئی بھی شکل ہو زدوادی زندگی ایسا گھر ہے جو اولاد کو اپنی اغوش میں لے لیتا ہے ان پہ شفقت کرتا ہے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے کون کون ازدوادی گھر میاں بیوی بی کا گھر یہ پورا گھر جو ہے یہ سسٹم ہے ایک یہ سسٹم اولاد کو اپنی آگوش میں لے لیتا ہے ان پہ شفقت کرتا ہے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے یہ سسٹم وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اس کو ترک کر دیا جائے تو اس کی جگہ کو اور سسٹم نہیں لے سکتا چاہے آپ یورپ کا دورہ کر کے دیکھ لیں انہوں نے اپنی طرف سے چھوٹے بچوں کے لیے بھی گھر بنا رکھے ہیں بوڑھوں کے لیے بھی گھر بنا رکھے ہیں لیکن یہ سارے سسٹم اللہ کے سسٹم کے سامنے فیل ہے جو محبت اولاد کی والدین کی اولاد کے دل میں ہے کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی والدین ایسی نسلیں تیار کرتے ہیں جو زندگی کا بوجھ اٹھا سکیں معاشرے کو فائدہ دے سکیں اور اسے ہر میدان میں تعمیر و ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں والدین ہر اچھے اخلاق کی جانم رہنمائی کرتے ہیں ہر مضموم عادت سے منع کرتے ہیں اخروی دائمی زندگی کے لیے نیکیاں کرنے کی تربیت دیتے ہیں چھوٹے بچے جو کچھ دیکھتے ہیں اسے اپنا لیتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اسے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود سے تاریخ پڑھنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ ہے میاں بیوی کا گرانہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور بچہ کئی چیزیں ان کے کہے بغیر ان سے سیکھ رہا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا سسٹم ہے شادی کا بندھن ایک عظیم تر معادہ ہے مضبوط ترین رشتہ ہے ٹھوس ناتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا ہے اخد کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو پہلی بیوی کو آپ نے حق مہر دیا بہت زیادہ اب آپ اسے طلاق دینا چاہ رہے ہیں نئی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے حق مہر واپس لیں اللہ کہتے ہیں تم ان سے کیسے واپس لو گے جب کہ تم ایک دوسرے سے تعلقات کیم کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں تو یہاں پہ اللہ نے کہا پختہ عہد لے چکی ہیں پختہ عہد سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد نکاح ہے اس بندن کی کون سا بندھن نکاح والا اس بندن کے ساتھ میاں بیوی کی مسرتیں اور فوائد منسلک ہیں بچوں اس میں فائدے ہیں میاں بیوی اس میں فائدے ہیں رشتہ داروں کے فائدے ہیں پورے معاشرے کے فائدے ہیں اور اس نکاح سے دنیا و آخرت کی اتنی مسلطیں اور فوائد منسلک ہیں جنہیں شمار کرنا ممکن نہیں ہے کسی محلے میں کوئی آوارہ لڑکا شادی کر لے پورے محلے والے سکھ کا سانس لیتے ہیں کوئی لڑکی ایسی آوارہ شادی کر لے تو پورے محلے والے سکھ کا سانس لیتے ہیں تو میاں بیوی بی کی شادی میں سب کا فائدہ ہے اور بربادی میں سب کا نقصان ہے چنانچہ اس بندن کو توڑنا اس معاہدے کو ختم کرنا اور اس زوادی تعلق کو طلاق کے ذریعے توڑنا مذکورہ تمام فوائد اور مسلطوں کو رائے گاں کر دیتا ہے اس کی وجہ سے کس کی وجہ سے جی طلاق کی وجہ سے اس کی وجہ سے خامن کو بہت ہی زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے جس سے اسے دینی دنیاوی اور جسمانی طور پہ نقصان ہوتا ہے اور بیوی بی کو خاموں سے کہیں زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے چنانچہ عورت اپنی زندگی پہلے کی طرح سوار نہیں کر پاتی بقیہ زندگی میں گزرتی ہے اور آج کل کے دور میں تو خصوصی طور پہ پر پریشانی ہوتی ہے کیونکہ حالات عورت کے لیے سازگار نہیں ہوتے بچے بے گھر ہو جاتے ہیں انہیں سنگین ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ زندگی یعنی کہ طلاق کے بعد کی زندگی بچوں کے لحاظ سے اس زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے جو انہوں نے والدین کے سائے میں گزاری ہوتی ہے چنانچے وہ ہر خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں جس سے ان کی زندگی پر مسرب تھی وہ ہر قسم کے انحراف اور ہر طرح کے مرض میں واقع ہونے کے خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں پورا معاشرہ بھی طلاق کے بعد رونما ہونے والے نقصانات سے متاثر ہوتا ہے چنانچہ قطع رحمی مستحکم ہو جاتی ہے طلاق کے بعد دونوں خاندانوں میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ سلام دعا سے بھی جاتے ہیں طلاق کے جتنے بھی مفاسد ذکر کیے جائیں ان کی حقیقی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے کن سے کہیں زیادہ ہے جو ذکر کیے جائیں ان سے کہیں زیادہ ہے طلاق کے مفاسد اور ان کے عام و خاص نقصانات کی کثرت جاننے کے لیے جناب جابر کی یہ حدیث کافی ہے اس حدیث میں آپ علیہ حساب سے فرماتے ہیں ابریس اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے کہاں لگاتا ہے پانی پہ نے چیلوں کو بیچتا ہے کس کام کے لیے گنا کے لیے گنا کرواؤ لوگوں سے اور اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہ چیلہ مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے آگے ہو ان چیلوں میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ گنا کروایا وہ گنا کروایا شیطان کہتا ہے کہ تم نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کن میں سے ایک شیلوں میں سے ایک کہ میں نے فلان کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس, نے اپنی جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کی ترمیان جدائی نہ ڈلوا دی شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے گلے لگا کے کہتا ہے کہ تُو نے کام کیا ہے کارنامہ تُو نے سر انجام دیا ہے اس سے آپ اندادہ کریں کہ طلاق سے کون رادی رہتا ہے بہت سے لوگوں نے طلاق کو معمولی سم لیا ہے اور چنانچہ وہ خطرناک امور اور بہت سے شر میں مبتلا ہوئے اور جس میں خود مبتلا ہوئے اس میں دوسروں کو بھی مبتلا کیا آج کل معمولی اسباب اور وہمی وجوہات کی بنیاد پہ طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے عصر حاضر میں طلاق کے کئی ایک اسباب ہیں ان میں سے سب سے اہم سبب طلاق کے شرع حکام سے جہالت اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے روگردانی ہے حالانکہ شریعت اسلامیہ نے شادی کے بندن کا مکمل اہتمام کیا ہے اور تاکہ یہ بندن ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو اور خواہش نفس کے طوفانوں کے سامنے متزلزل نہ ہو چونکہ طلاع کا سبب کبھی خامند ہوتا ہے کبھی بیوی اور کبھی دونوں کے رشتہ دار اس لیے شریعت نے ہر حالت کا علاج کیا ہے جو بھی طلاق کا سبب بن سکتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خامند کو اس بندن کی قدر کرنے کا حکم دیا اور اس سے کہا کہ ولاد تخدو آیات اللہ حضو کہ اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ یہ خام سے آدھار ہے اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا عورتوں کے بھی مناسب طور پہ مردوں پہ حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پہ ہیں البتہ مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فوقیت حاصل ہے جب کسی کو بیگم بری لگے تو صبر کرے ممکن ہے کہ حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ اس عورت کی وجہ سے آپ کو نیک اولاد دے اور اس کے معاملے میں صبر کرنے پہ ادر و ثواب بھی ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیمیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اگر تمہیں اچھی نہ لگے تو ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں اچھی نہ لگے اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر لکھی ہو میاں بیوی بی کو چاہیے کہ اختلافی امور ابتدا میں ہی حل کر لیں تاکہ اختلافات بڑھنے نہ پائیں جو ہی اختلاف پیدا ہو اسے حل کریں ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس پہ دوسرا رادی ہو اور اس کام سے اتنا کرے جو دوسرے کو پسند نہ ہو یہ کام آسان ہے کسی سے مخفی نہیں ہے شادی کے بندھن کے قائم رہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اہل خیر صلح کرانے والے لوگ میاں بیوی بی کے درمیان سلو کروائیں تاکہ ان میں سے ہر ایک کو اس کا وہ حق ملے جو دوسرے کے ذمہ واجب ہے اگر خاون بیوی بی کو خرچہ نہیں دیتا اس, اس سے دیتا اس سے بات رہائش نہیں دیتا گھر کے کام نہیں کرتی بیوی بی سے بات کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں میاں بیوی بی کے ماں مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک سال اس مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک سالس عورت کے خاندان سے مقرر کرو یہ دونوں سالس اگر سلو چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالی موافقت پیدا کر دے گا طلاق بات کا مرلہ ہے پہلے یہ مرلے ہوتی ہیں اس دی زندگی کے دوام اور خوشحالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے اور ایک دوسرے سے درگزر کیا جائے چنانچہ ایسے میں صبر کا کڑوا گونج لمبے عرصے کی مٹھاس کا باعث بنتا ہے آج کو ایشو کھڑا ہو گیا ہے بیوی تنگ کر رہی ہے تھوڑا سا صبر کر لیں پوری زندگی اچھی گزرے گی اور اگر آج صبر نہ کیا طلاق دے دی آپ کا گھر اجڑ جائے گا بچے بے گھر ہو جائیں گے پوری زندگی پشتاتے رہیں گے تو کہتے امام صاحب صبر کا کڑوا گھونٹ لمبے عرصے کی مٹھاس کا باعث بنتا ہے ویسے بھی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اللہ کہتے حساب صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا دور حاضر میں بہت سے خامد ایش پرستی پر مبنی مطالبات پورے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں بیویاں بڑے مطالبے کرتی ہیں پورے حقوق کا مطالبہ اور کسی ایک حق سے بھی عدم دستبرداری کی وجہ سے میاں بیوی بی کے درمیان نفرت اور بغض جنم لیتا ہے حقیقت میں شادی کی روح باہمی تعامل اور شفقت پر مبنی ہے ایک دوسرے سے تعامل کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو کچھ بیویاں ساری نہیں کچھ بیویاں اور کچھ اولاد تمہاری دشمن ہے ان سے ہوشیار ہو کے رہو بچ کر رہو اور آگے جو امام صاحب آج آپ کو کہنا چاہتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے انتافو اگر تم معاف کر دو ان کی اپنی بیویوں کو و تسفہ ہو اور درگزر کرو و اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں خود در گزر اختیار کریں امر بالمعروف معروف نیکی کا حکم دیں وہ آردا اور جہلوں سے اعراض کریں خامن بیوی کے بگڑے ہوئے اخلاق کی شریعت اور اللہ کی طرف سے دیے اختیار کے مطابق اصلاح کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للغیب بما حافظ اللہ کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کریں ان کے مال کی ان کی اولاد کی ان کی عزت کی حفاظت کریں اور جن بیویوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ انہیں سمجھاؤ اگر نہ سمجھیں تو بستروں میں ان سے الگ رہو بستر الگ کر دو پھر بھی نہ سمجھیں تو ان کی پٹائی کرو ہمیں پٹائی کس سے کرنی ہے ہاں جی بہت زیادہ مارنے سے شرد نے روکا ہلکی پھلکی پٹائی جس سے اگر سمجھنے والی ہوگی تو سمجھائے گی اور یہ پٹائی بھی اس کے فائدے میں ہے کس کے فائدے میں یورپی زین کہے گا شاید عورت پہ ظلم ہو رہا ہے مصر کی اسلامی زین کہے گا یہ عورت کے فائدے میں ہے آج ایک تھپڑ کھا لے گی طلاق سے بچ جائے گی سدھر جائے گی طلاق سے بچ جائے گی یورپی زین کیا کہے گا نہیں جی ظلم ہو گیا گارو جڑتا ہے تو جڑ جائے بچے ویران ہوتے ہیں تو ہو جائے ہم یہ تھپڑ برداشت نہیں کریں گے اسلامی دین میں فائدہ ہے تو میرے بھائی طلاق کا امام صاحب کہہ رہے ہیں کادی اور جج حضرات ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس آنے والے میاں بیوی بی کے جگڑوں میں سلو صفائی کروائیں تاکہ باہمی اتفاق قائم ہو اور طلاق کے خدشات زیل ہو جائیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں جج حضرات سے کوشش کریں کہ کیا ہو جائے سرا ہو جائے یہ کوشش کرنا کہ طلاق ہو جائے یہ جج کا کام نہیں ہے خامن پر بیوی بی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ مناسب طور پہ رہے بیوی بی کو مناسب رہائش دے نانو نفکا دے اور لباس کا انتظام کرے ہر وقت اس کے لیے خیر چاہے اسے تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے سے باز رہے یہ خاون زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں نا حقوق سن لیے نا آپ نے پلاٹ اور مکان بیوی بی کہاں سے لے کر آئے جی کہیں سے لے کرنا ہے یہ آپ نے دینا ہے طلاق کا سبب یہ بھی ہے کہ بیوی زبان دراز بد اخلاق اور جہل ہو تو ایسی صورت میں بیوی اپنا اخلاق درست کرے اپنے خامن کی فرما برداری کرے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے خوب محنت کرے نبی علی السلام فرماتے ہیں جب کوئی عورت پانچوں نمازیں پڑھے ماہر رمضان کے رودے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس رواجے سے چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ بیوی بی کی ذمہ داری ہے تو یہ حدیث کس کے لیے ہے جی یہ حدیث مردوں کے لیے ہے کیا عورتوں کے لیے ہے یہ باپ کے لیے ہے کہ اپنی بیٹی سے اپنی بیٹی کو یہ حدیث سنائے بیوی بی کو ہم سناتے ہیں بیٹی کو بھی سنائے بہن کو بھی سنائیں کہ صبر کرو صبر کرو خاوند کی اطاعت کرو نمازیں پڑھو روزے رکھو جنت تمہاری منتظر ہے تو یہ حدیث صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے بیوی بی کی ذمہ داری ہے کہ صحابیات کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اپنے خاوند کی مناسب خدمت کرے یہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ بیوی بی اپنے خاوند کے ہر دکھ سکھ کی شریک بنی اور اللہ کی اطاعت میں معاون بنی طلاق کا یہ بھی سبب ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے دار یا ان میں سے کسی ایک کے دار دخل اندازی کریں ان رشتہ داروں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور جب بھی بات کریں حق بات کریں ایک حدیث میں ہے میرے بھائی حدیث سننے والی ہے جن لوگوں کو عادت ہے جگہ جگہ ٹانگ اڑانے کی ٹانگ اڑاتے ہیں جگہ بگہ مفت کے مشورے چاہے کسی کے گھر تباہ برباد ہوتا ہے تو ہو جائے وہ میرے بھائی حدیث دھیان سے سنیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی ایسے شخص پہ لانت ہے جو کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف بڑکائے تو تو بہت پڑھی لکھی ہے بڑی خوبصورت ہے کہاں آ کے پھنس گئی ہے کس جہل کے پاس آ گئی ہے اس گار میں یہ گار تیرے قابل نہیں ہے یہ آپ اسے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں نہیں آپ اس کو امادہ کر رہے ہیں طلاق لینے پہ خامن سے لڑنے پہ تو یہ حدیث آپ کو اوپر فٹ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے شخص پہ لانت ہے جو کسی اورت کو اس کے خامند کے خلاف بڑکائے یا کسی خامن کو اس کی بیوی بی کے خلاف بڑکائے جی اپنے بھائی کو اس کی بیوی بی کے خلاف بڑکانا کیسا ہے بیٹے کو بیوی بی کے خلاف یہ سوچ نہیں ذرا یہ حدیث دھیان سے سننے والی ہے شادی آپ نے کر دی گارہ بات کر دی اب تباہ کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں بیوی بی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامن کے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرے اور خصوصی طور پہ سا سسر کا خیال رکھے اسی طرح خامد بیوی بی کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے خامن بیوی بی کے رشتہ داروں کے مرد سے بھی کہا جا رہا ہے چنانچہ کئی بار کسی ایک رشتہ داروں کی حق تلفی بھی طلاق کا سبب بن جاتی ہے طلاق کا یہ بھی سبب ہے کہ اخلاق باختا ڈراما سیریل دیکھے جائیں یا فہشی پھلانے والی ویب سائٹ دیکھی جائیں ان کی وجہ سے بھی طلاق ہوتی ہے ڈراما دیکھا ہے اب چاہتا ہے کہ میری بیوی ویسی ہو جیسی ڈرامے میں تھی اب آپ کی بیوی شریف خاندان سے آئی ہے وہ اس کنجر کی طرح کیسے بنے یا تو آپ بھی ایسی بیوی لے لیتے آپ نے خود ہی شریف پاک دامن بیوی کا انتخاب کیا اب وہ ادائیں جو آپ ڈراموں فلموں میں دیکھتے ہیں وہ اس میں کیسے آدھے شریف لڑکی ہے تو وہ ڈراما اور فلمیں دیکھنے کے بعد پھر اب م... کہتے ہیں کہ میری بیوی ویسی ہے ویسی خوبصورت ہے کہ نہیں ویسا میک اپ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ویسی ادائیں دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی تو یہ بھی سبب ہے کس چیز میں طلاق بڑھنے میں خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا بھی طلاق کا سبب ہے چنانچہ بیوی کے لیے خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے کیونکہ خامن معاملات کا زیادہ علم رکھتا ہے تاہم اگر شادی کا بندھن قائم رکھنا ناممکن ہو جائے تو اللہ تعالی نے طلاق دینا جائز قرار دیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ پسندیدہ ترین حلال چیز طلاق ہے چنانچہ خامن مکمل سوچو بچار کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شریح طور پہ طلاق دے یہ بھی سن لے میرے بھائیوں ہو فتع کو ہن اللہ نے کہا عدت کے ایام میں طلاق دو اور عدت کو شمار کر لو طلاق دینی پڑے کب دینی ہے کن دنوں دینی ہے جی دی؟ وہ جب بیوی بی کیا ہو حیض کی حالت میں نہ ہو جب حیض کی حالت میں بلکہ پاک ہو اور اس پاکی میں آپ نے اس سے کوئی ہم بسری نہ کی ہو آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں بیگم حیض کی حالت میں انتظار کریں حیض سے فارغ ہوئی ہم بسری کرنے سے پہلے پہلے طلاق دے دیں اگر ہم بسری کرنے کے بعد طلاق دیں گے تو یہ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق طلاق نہیں ہے طلاق ہو جائے گی لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے تو امام صاحب کہہ رہے ہیں طلاق دینی ہو تو شریعت کے مطابق دیں اس عید کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے توہر میں ایک طلاق دیں تو وہ دن جن دنوں حیض نہ آتے انہیں کیا کہتے ہیں توہر جن دنوں عورت کو حیض نہ آ رہے ان دنوں کو کیا کہتے ہیں توہر ایسے توہر میں ایک طلاق دیں جس میں ہم بچری نہ کی ہو طلاق دینے کے بعد اگر چاہیں تو عدت میں عدت کے اندر اندر رجوع کر لیں وگرنا بیوی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں تاکہ اس کی عدت ختم ہو جائے اور وہ آپ کی زوجیت سے نکل جائے طلاق آپ نے دی اور بیگم جو ہے ان کے ان دنوں میں ہے جو دن حمل کے نہیں ہیں عام دن ہیں تین حیض آئیں گے تین حیض کے بعد عزت ختم ہو چکی ہے اب وہ آپ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے اب وہ آپ کی بیوی بی نہیں رہی اسی طرح طلاق دینے پہ رجوع اور شادی قائم رہنے کی امید رہتی ہے اگر اس انداز سے آپ طلاق دیں گے تو آپ کا فائدہ ہے کیا طلاق دے دی آپ دل کر رہے رجوع کرنے کا کر لیں ایک طلاق لکھی جائے گی اور آپ رجوع کر سکتے ہیں عدت کے اندر اندر اور اگر عدت ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں نیا نکاح کر سکتے ہیں اگر شریعت کے مطابق طلاق دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے اور اگر عدت ختم ہو جائے تو نئے حکمر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے ہیں غور کریں شادی کے بندن کو تحفظ دینے کے لیے شریعت نے کتنی تاکید کی ہے جبکہ دوسری طرف آج کل طلاق کو اتنا ہی معمولی سمجھا گیا ہے اللہ کہتے ہیں ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا تو یاد رکھو شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے مجھے اور آپ سب کو قرآن کی سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو امام صاحب کا پہلا خطبہ ختم ہوا دوسرے خطبے میں بھی انہوں نے پہلے اللہ کے ہم بیان کی پھر نبی علی السلاط و اسلام کے اوپر درد و سلام پڑا. اس کے بعد کہا تکوا الہی اختیار کرو اور اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کے بندو اللہ کا فرمان ہے کہ نیکی اور تکوا کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو تو میاں بیوی بی سے تعاون کریں نیک کاموں میں تعاون کریں اچھے کاموں میں تعاون کریں اور گنا اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو طلاق مانگے تین جلدی آپ طلاق نہ دیں مسلمانوں کچھ نوجوانوں کی زبانوں پہ طلاق کا لفظ اولاد رشتہ داروں اور کسی بھی دوسرے شخص کے حقوق کا خیال بالائے طاق رکھتے ہوئے پانی کی طرح جاری رہتا ہے طلاق طلاق طلاق کہتا رہتا ہے بسا اوقات مختلف مدارس میں تو کبھی ایک ہی مجلس میں کئی بار طلاق دے دیتا ہے پھر اس کے بعد فتوی تلاش کرتا ہے بسا اوقات ہیلا بازی بھی کرتا ہے کبھی کسی قسم کی گنجائش نہیں ملتی اور پھر ندامت اٹھانا پڑتی ہے حالانکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يتق اللہ يجعل مخرجا جو بھی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ بنائے گا شریعت کے مطابق طلاق دیں گے اللہ آپ کے لیے راہ بنائے گا شریعت سے ہٹ جائیں گے تو راستے بند ہو جائیں گے شادی کے بندن کی قدر کرنے والے اور اس کی احانت سے دور رہنے والے کے لیے اللہ برکتیں ڈالتا ہے چنانچہ وہ اس کے اچھے نتائج سے بہراور ہوتا ہے طلاق کی کچھ اقسام صورتیں ایسی بھی ہیں جو بذات خود ایک گناہ ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے ابو عیوب انسالی سے کہا تھا کہ امی عیوب کو طلاق دینا گناہ ہے. اس کے بعد امام صاحب کا خطبہ ختم ہوا. آخر میں انہوں نے دعائیں کی. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک دامر رہنے کی توفیق نیاد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پہ اپنے بچوں کی شادی کرنے کی توفیق نیاد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شادی کے موقع پہ رشتہ دین کی بنیاد پہ تلاش کرنے کی اور منتخب کرنے کی توفیق نہایت فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بصیرت دے کہ ہم اپنی بہنوں کو بچیوں کو سمجھائیں کہ وہ بھی اپنے خامدوں کے حقوق ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک اولاد نہایت فرمائے اور جن کے پاس اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے جن کی بیویاں نافرمان فرمان ہیں اللہ ان کی بیویوں کو فرما بردار بنائے اللہ تباہ ہم سب کو توحید پہ قائم رہنے کی توفیق فرمائے اللہ کرے جب بھی موت آئے ایمان کے اوپر آئے توحید کے اوپر آئے اسلام کے اوپر آئے جب آخری سانسے نکل رہی ہوں تو ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو ساری ہو رود قیامت نبی علیہ تو اسلام کی شفات مل جائے آپ کے پاک ہاتھوں سے عہدے کوسر کا پانی پینے کا موقع مل جائے اللہ تبارک تمام مسلمانوں کی جہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں مدد فرمائے وہ شام میں ہوں وہ یمن میں ہوں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو توحید کی دعوت عام کرنے کی توفیق نہایت فرمائے جو مسلمان بھائی عمرے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول و منظور فرمائے